أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاء برکات کا بہت ہی پیارا کلام حج کا موسم قریب ہے کئی رسول خوش نصیب جلد ہی آقا کے مدینے میں پہنچنے والے ہیں اللہ رب العالمین سب کو بھی مدینے کے بعد مقبول حاضر نے سی فرمائے اس تصور کے ساتھ کہ ہم تصور ہی تصور میں صبح مدینہ روانہ ہیں شیخ طریقت شیخ تریک عامر کا کلام پڑھنے کی شادت حاصل کرتے ہیں ملدین ملدینہ کہیں منیلا se hey, hey, hey, sar عطا ہو مجھ س مجھے دو دن مجھتے ذرا جلدی میرے شہر آ درا دل میرے شہر Hey. مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے تمام اتنا متر کرتے ہوئے بلند بلند مدینہ آنے ہے کہ یہ مدینہ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 یا نور سنت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیہ کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پہ درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو ان سلاۃ نورکم یوما کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلات و السلام علیک یا سیدیا سیدیا رسول اللہ میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کچھ ہی دیر میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران تاری تشریف فرما ہوں گے اور نگرانی شورا کے مدنی فنوں سے ہم سب فیض یاب ہوں گے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مجلس عشر اور اطراف گاؤں کے جملہ اسلامی بھائی جو یہاں تشریف فرما ہے ان سب کے لیے بھی ایک مبارک بات کا ساما اور بڑی خوشبختی ہے سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم الحمدللہ ی عز وجل عالمی مدری مرکز فضان المدینہ میں موجود ہیں اور ہمیں نیکی کی دعوت کے مدنی پھول بھی سننے کو ملیں گے انشاءاللہ عز وجل حضرت اسجدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے البدور السافرہ فی حوال الاخره کے اندر ایک بڑی پیاری حکایت نقل فرمائی ہے۔ اپ فرماتے ہیں کہ حضرت سليمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور کیسی شان تھی کیسا تھاٹ باٹ تھا کیسا مبارک انداز تھا اَتْطَيْلُ تَظِلُّهُ کہ پرندوں نے سایا کیا ہوا تھا وَالْجِنُ وَلْإِنسُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ اور جن اور انسان یہ آگ کے دائیں بائیں چل رہے تھے فَمَرَّ بِعَابِدٍ من بَنِي سرائیل حضرت سلمان علیہ السلام کا گزر ایک بن اسرائیل کے عبادت گزار بن اسرائیل کے عبادت کرنے والے شخص کے پاس سے گزرا تو اس عبادت گزار نے حضرت سلیمان رہی السلام کی زیارت کی اور ان کی ٹھاٹ باٹ کو ان کی شان و شوکت کو ملاحدہ کیا اس کو دیکھا اور وہ بول اٹھا اس نے کہا یا ابن داود لقد اطاق اللہ ملک عظیم عظیمات اے ابن داود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے ملک عظیم اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے قولہ امام سیدی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَمِعَا سُلَيْمَانُ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عبادت گزار کی بات کو سن لیا اور سننے کے بعد آپ نے اس کو ارشاد فرمایا اَتْتَسْبِحُ فِي صَحِیفَةِ الْمُحْمِنِ خَيْرٌ مِمَّا اُتْجَ اے اللہ کے بندے عبادت گزار آدمی یاد رکھ کہ ایک ایمان والے کے نام اعمال میں جو اللہ کا ذکر لکھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جو نیکی لکھی ہوتی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم یہ ٹاس بات اور شان و شوکت دیکھ رہے ہو اناما دابو سید ان قریب یہ شان و شوکت تو ختم ہو جائے گا وہ تصویر اور اللہ کا ذکر نام اعمال میں باقی رہ جائے گا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں اس پیاری حکایت سے جو ایک بات سکھنے کو ملی وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی عادت بنانی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا معمول بنانا چاہیے عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب فارغ اوقات ہمارے ہوتے ہیں اپنے کام سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور ٹائم پاس کرنے کی جب باری آتی ہے وقت گزارنا ہوتا ہے تو پھر ہم مختلف مشاغل اختیار کرتے ہیں گاؤں دیہات میں عمومی طور پہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ چار لوگ جو ہے وہ مل کر بیٹھ جاتے ہیں آٹھ لوگ دس لوگ مل کر بیٹھ جاتے ہیں حکا جو ہے وہ اپنا درمیان میں رکھا ہوتا ہے اور حکی کو جو ہے وہ کش لگا رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باتیں بھی آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کی یہ چل رہی ہوتی ہیں کچھ فضول باتیں ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو بعض اوقات گناہوں کے زمرے میں بھی جا پڑتی ہیں کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے زیادہ کلام کرتا ہے بولتے ہوئے یہ نہیں سوچتا وہ کیا بولنے جا رہا ہے تو بعض اوقات ایسی گفتگو بھی کر جاتا ہے جو اس کو گناہ کے امیر گڑے کے اندر بھی گرا دیتی ہے یعنی گنا بری گفتگو بھی ہو جاتی ہے جھوٹ کا صدور ہو جاتا ہے جھوٹ زبان سے نکل جاتا ہے عیبت زبان سے نکل جاتی ہے چکری زبان سے نکل جاتی ہے اور اگر یہ جھوٹ عبت نہ بھی ہو تو فضول گفت کو بھی اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی کوئی محمود اور اچھی بات نہیں ہے بلکہ کیا ہی خوب ہو کہ میں جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤں تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرنے والا بن جاؤں اللہ سے فرماتا ہے فز قرون تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا تو میرے میٹھی اور ٹائم بھائیوں اللہ تبارک و کا ذکر کرنا سبحان اللہ کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے اللہ اکبر کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے الحمدللہ کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی ذکر اللہ ہے اور یہ مبارک کلمات تو ایسے ہیں یہ مبارک کلمات تو ایسے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے اللہ تبارک وطالع کی رضا کے لیے اخلاص کی نیت کے ساتھ بندہ جب ان سارے ذکر اذکار کو اپنی زبان پر رکھے گا تو اللہ تبارک وطالعہ اس بندے کے لیے جنت میں ایک ایک درخت بھی لگا دے گا دنیا میں ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے دولت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں ارنگ کرنی پڑتی ہے کچھ کمانا پڑتا ہے جنت کی نعمت ایسی ہے کہ جو دنیاوی پیسے سے دنیاوی پیسہ دے کر جنت کی نعمت خریدنا یہ کیسے ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے اگر بندہ ذکر اللہ کر رہا ہے تو گویا کہ یہ ذکر اللہ جتنا کرتا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے کرتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و سباب عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا تو آج ہم سارے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرگز شہزان مدینہ میں موجود ہیں مدرین چینل کے ناظرین جو مدنی چینل پر ہمارے ساتھ شامل ہیں مل کر نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو فضول اور فالتو گفتگو سے بچاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہوئے اپنا وقت گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تبارک کی یاد میں اس کی پیارے محبوب علیہ و کی یاد میں اپنا وقت گزاریں گے اور خوش نصیب ہے وہ شخص خوش نصیب ہے وہ شخص جو تنہائی میں اللہ سبارک و تعالی کو یاد کرنے والا ہے ایسے وقت میں جب اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو اکیلا ہے تنہا ہے کسی مقام پر ہے کسی جگہ پر ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہے یا جس بھی انداز میں ہے اللہ تبارک جس بھی انداز میں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے اور اس کی آنسو جاری کا رب تبارک وطالعہ کو یاد کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اس کا نام لے رہا ہے ذکر کر رہا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہے ایسا بندہ بڑا خوش نصیب ہے کہ پیاریا آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کا مضمون ہے کہ جو شخص تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا قیامت کا دن کیسا دن ہوگا مشہور بات یہ ہے کہ سورج سوا میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا زمین تانبے کی دہک رہی ہوگی لوگ العتش العتش ہائے, پیاس ہائے پیاس کا شور مچا رہے ہوں گے پسینہ نکل رہا ہوگا ایک حد تک تو وہ پسینہ زمین میں جذب ہوتا جائے گا لیکن پھر ایک مقصد وہ آئے گا کہ زمین پسینہ جذب کرنا چھوڑ دے گی زمین پسینہ جذب کرنا چھوڑ دے گی اب وہ پسینہ اوپر کو چڑھے گا کسی کا تخنوں تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا کمر تک کسی کا سینے تک کسی کا گردن تک اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا لیکن خوشخبری ہو اور مبارک ہو اس خوش نصیب کو جو اللہ تبارک وطالعہ کا تنہائی میں ذکر کرنے والا تنہائی میں رب تبارک وطالعہ کی یاد کرنے والا اور آنسو بہانے والا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز میں بھی اس اس قیامت کی ہول ناکی کے اندر بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا دنیا کی گرمی ہمارے سامنے ہے آج ہم اگر جو آپ سفر کر کے آ رہے ہیں ٹرین میں سفر کر کے آ رہے ہیں جس بھی ذرائع سے بسوں کے ذریعے سے سفر کر کے عالمی مدنی مرکز شیزان مدینہ میں پہنچے ہیں آپ نے مختلف قسم کا ویدر مختلف قسم کا انوائرمنٹ مختلف قسم کا موسم دیکھا ہوگا کہیں پر بارش برس رہی ہوگی کہیں پر بادل بنے ہوں گے کہیں حبس بھی ہوگی کہیں سورج جو ہے وہ چل چلاتی دھوپ اپنی برسا رہا ہوگا سورج کی تمازت بھی ہوگی اور بڑی شریر گرمی بھی ہوگی سارے موسموں سے گزرتے ہوئے اپ الحمدللہ عالم بدنی مرکز سیدانے مدینہ میں جن موسموں میں سے گزرتے ہوئے اپ یہاں پہنچے ہیں موجود ہیں اپ نے دیکھا انسان کا جسم یہ بڑا کمزور ہے۔ جو کہ گرمی کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتا سردی کی شدت بھی برداشت نہیں کر سکتا اب یہ ساری باتیں ذہن میں کے اب غور کرے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کروں گا اللہ تبارک و تعالی کی یاد کروں گا اور تنہائی میں بھی سوشل میڈیا یوز کرنے کی بجائے تنہائی میں موبائل یوز کرنے کی بجائے تنہائی میں گانے سننے کی بجائے تنہائی میں دیگر کام کرنے کی بجائے اللہ سے و کو یاد کرے اور اللہ سے و کو یاد کر کے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پائے گا اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی یاد کرتے رہنے کی توفیق رفیق محمد فرمائے تنہائی میں اللہ کا ذکر کریں اگر مل کر کہیں بیٹھے ہیں وہاں پر بھی اللہ تعالی کا ذکر کریں کہ یہ بھی بڑی سارد مندی کی بات ہے مشکار شریف ملی سے پاک ہے حضرت ابو ریا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالی کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے یتوسون فل ارد جس کا کام یہ ہے کہ وہ زمین میں گھومتی ہے ویل تم سون ذکر اور ایسی مجالس کو تلاش کرتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے مناجی میں لکھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے محبوب علی اسلام کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے ایسی مجالس کو یہ تلاش کرتے ہیں جب کوئی مجلس پاتے ہیں ان میں بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی جو محفل ہے وہ ختم ہوتی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے استفسار فرماتا ہے پوچھتا ہے رشتوں کہاں سے آ رہے ہو فرشتے ادگزار ہوتے ہیں مولا تیری زمین پر سے آ رہے ہیں تیرے بندے دا ذکر کر رہے تھے ہم وہاں سے آ رہے ہیں اللہ کریم فرماتا ہے میرے بندے کیا ذکر کر رہے تھے فرشتے کرتے ہیں یسبحونکا یا اللہ تیرے بندے تیری پاکی بیان کر رہے تھے یمجیدونکا یسبحونکا تیری پاکی بیان کر رہے تھے و یمجیدونکا اور تیری بزرگی کا بیان کر رہے تھے و یحللونکا اور مالک و مولا تیری تحلیل کا بیان کر رہے تھے و یکبرونکا اور تیری تکبیر کا بیان کر رہے تھے اللہ کریم فرماتا ہیں ان تھے فرشتے کرتے ہیں مولا جنت کا سوال کر رہے تھے اللہ کنی فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے رشتے عرد ہوتے ہیں مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اللہ کنی فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندوں کے گناہوں کو مواف کر دیا ہے آفرشتے کرتے ہیں مولا تیرا ذکر سننے والے اس گروہ میں سے اس مجلس میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جو تیرا ذکر سننے کے لیے نہیں آیا تھا ارشاد فرمایا اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لا یشکا کا جلیس ہم ان کے پاس بیٹھنے والا بد نہیں رہتا شقی نہیں رہتا میں نے اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا ہے شیخ طریقت رسنت کیسی پیاری بات اللہ کریم کی بارگاہ میں مناجات کیسی پیاری دعا ارد کرتے ہیں dama دو میری فضول جوئی کی عادت سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نے مرحبا اشورہ کی مر مرحبہ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 وا کابیہ حبیب اللہ آلک حبیب اللہ السلام وسلام علیک اللہ وایلا علی کابق یا نور اللہ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 کے تحت ہزارہ ہزاروں عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جمع ہیں اور سلسلہ مثالی معاشرہ یہ جاری ہے اور آج ہم جس موضوع کو لے کر آئے تھے وہ ہے کی کمی اچھا اب یہ کیمرہ جیسے گھومتا ہے تو آپ ہاتھ اہلا ہلا کر اپنے ہونے کا بتا رہے ہوتے ہیں لوگ ہسیں گے نہیں ان کو کیا ہو گیا تو ایسا نہ کریں کیمرے والے کو اپنا کام کرنے دیں آپ اشارہ نہ کریں کہ میں ہوں کیونکہ صرف آپ کے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہوں گے ہزاروں لوگ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہوں گے ان کو حیرت ہوگی کہ یہ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کے اوپر کیمرہ آتا ہے تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے حالت بدل جاتی ہے تو ایسا ہرگز مت کیجیے توجہ کے ساتھ سلسلے میں شامل لینے کی کوشش کیجیے علم کی کمی جی یہ ایک ایسا اہم موضوع ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھیں اچھا یہ وضاحت کر دوں کہ علم کی کمی سے یہاں جو مراد ہے یہ علم دین کی کمی ہے اور بالخصوص اگر واقعی بیان کیا ہے تو علم دین ہی کی کمی کے بہت سارے یہاں پر معاملات ہیں یعنی ہمارے بچے کی ولادت ہونا پہلے بچے کی ولادت سے پہلے چلتے ہیں شادی اب شادی بھی کر رہی ہے تو علم کی کمی ہم لوگ چلتے ہیں رسم و رواج پر توڑ طریقے رسم و رواج کیا ہے آج کل کیا چل رہا ہے کیسے شادیاں ہو رہی ہیں جو دیکھا وہ ہم کرنے کے لیے بیٹھ گئے تو شادی جب ہمارے یہاں ہوتی ہے تو علم دین کے مطابق نہیں ہوتی میں جرنل بات کرتا ہوں نہ کہ سوفیصد بات کرتا ہوں یہ طور طریقے رسو رواج اپنے خاندان کے انداز گاؤں دیات اپنے شہروں کے انداز اس کے مطابق ہماری عموماً شادی کی تقریبات ہوا کرتی ہیں اب یہ شہروں میں الگ ہوتی ہے گاؤں میں الگ ہوتی ہے اور جگہوں پر الگ ہوتی ہے ملک میں الگ ہوتی ہے بیرون ملک اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہوگا اگر شادی کے بعد بچہ ہو گیا تو بچے کی ایک اپنی ریت رواج رسو رواج ہے اس کے ایک اپنے انداز ہیں تو کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تو کچھ اپنا انداز ہے اس کے اپنا انداز ہے کبیلوں کا برادری کا گاؤں کا شہروں کا اپنا اپنا انداز ہے خوشی کا اسی طرح چلتے ہیں موت موت میت ہو جائے کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی اپنے انداز ہیں حتیٰ کہ اگر ہم اپنی زندگی کے کاروبار کی طرف جاتے ہیں تو باپ دادا نے جس طرح کاروبار کیا بیٹے نے اسی طرح کاروبار کرنا شروع کر دیا کبھی پوچھا نہیں کہ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے اسلام و دین اس معاملے میں کیا رہنمائی کرتا ہے یہ ہمارا ایک ٹرینڈ ہے ٹرینڈ ایک طرز عمل ہے ایک زندگی کا انداز ہے کہ ہم اپنے گھر میں باپ داداؤں کا فیملی میمبرز کا جو طور طریقے چل رہے ہوتے ہیں محلے میں علاقے میں برادری میں ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بعد وقت اگر کوئی شخص آ کر ہم کو مذہبی بات بتا دے تو جھٹکا لگتا ہے کہ بھائی یہ کہاں سے لے کر آ گئے ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا تو بھائی آپ سننے گئے کب تھے آپ تو اپنی قوم میں اپنی برادری اپنے گاؤں دیا مصروف تھے آپ نے کبھی کسی کی سنی نہیں تھی ہم تو مسجد میں جاتے تھے کبھی مولانا نے بتایا نہیں مولانا نے تو بتایا ہوگا تم گئے اس وقت جب خطبے کا ٹائم تھا مولانا نے عربی میں خطبہ کا تم کو عربی آتی نہیں تھی اب وہ گا ہم کو پتا نہیں تھا تو گئے کب تھے پوچھنے کے لیے کبھی گئے کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے اب ہم نے مسجد کے امام سے پوچھا تھا تو مسجد کا امام بھلے ٹھیک ہے داڑھی والا ہوگا لیکن ہر داڑھی والا کے عالم ہے یا اتنے ماشاءاللہ اللہ داڑھی والے اسلام میں موجود ہیں بلکہ داڑھی والے بھی ہیں ٹوپی والے بھی امامے والے بھی ہیں تو کیا سب کو پورے علم دن پتا ہوتا ہے سب کو مسائل پتا ہوتے ہیں نہیں ہوتا اب کسی بھی داڑھی والے ٹوپی والے والے سے پوچھ لو اور ہم نے تو پوچھ لیا تھا اس کو اتنا بھی علم نہیں ہوگا ٹوپی والے داڑھی والے امامی والے کو ہو سکتا ہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہ ہونے کے باوجود کیا بولنا چاہیے منع کر دینا چاہیے یا غلط مسئلہ بتا دینا چاہیے اس کو تو اتنی علم دین کی کمی اس کو لاحق ہوگی تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے یہاں علم دین حاصل کریں اب آپ ماشاءاللہ گاؤں دیاتوں گوٹوں سے نکل نکل کر جو اس وقت مدنی مرکز فیدان مدینہ میں پہنچے ہیں یا دنیا میں کہیں بھی ہیں اب آپ خاص کا پیشہ ہو یا کسی کی فیکٹری ہو کوئی کپاس اگاتا ہو یا کوئی کپاس خرید کر اس کا دھاگا بناتا ہو کوئی دھاگے والے سے دھاگا خرید کر اس کا کپڑا بناتا ہو کوئی کپڑے والے سے کپڑا خرید کر اس کا کوئی گارمنٹس بناتا ہو یہ جتنے بھی بنانے والے ہیں بلکہ جس نے کپاس اگائی تھی اس کپاس اگانے والے کے پاس جو مزدور کام کرتا ہے وہ مزدور سے بھی اگر آپ لے لیجیے بات بلکہ اس کپاس کے خریدنے کے لیے اس نے جو دانہ خریدا بیج خریدا وہ جس سے خریدنے کے لیے یا اس سے بھی جا کر پوچھو تو پوری کی پوری اگر چین کی بات کی جائے پوری ترتیب کی بات کی جائے تو اس میں شرعی معاملہ پوچھنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم کس کے پاس ہے پوچھتا کون ہے یہاں تو حضور ایک دوسری بات بھی ہے نا، آپ پوچھنے کی بات کرتے ہیں یہاں تو یہ بھی بات ہوتی ہے جٹو جی مولویوں کی پتا ہے مولوی ہمیں جڑے نہیں چلے یعنی ان لوگوں کو جو ہے یہ مولانا لوگوں کو کیا پتا ہے یہ ہمیں ہانستے رہتے ہیں انہوں نے اپنی شریعت بنائی ہے ناج بلزاری کے نہیں جب بولنے پر آتے ہیں تو ایسے بولتے ہیں کہ جیسے یہ ہی سب کچھ جانتا ہے دنیا اسی نے دیکھی ہے شاید بات اس کے ہیں بڑا معاملہ ہے بڑا یہ ہے بڑی نظر ہے بڑا تجربہ کار آدمی ہے بڑا پریا پنچایت کا بندہ ہے اور جو عالم دین بالکات ہوتے ہیں یا آئی مائی ہوتے ہیں ان کو بالکل ڈی ویلو سا بنا دے وہ چڈو جی کتنا دن غلط کرتے تو ان کی باتیں سن رہے ہیں آپ یہ بھی انداز بات سات ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مطلب کہ کسی بھی مولانا سے یا عالم سے یہ پوچھنے تھوڑے جا رہے ہیں حضور یہ جو ہمارے یہاں جو گیہ ہوگی ہے اس میں کیڑا تو نہیں لگا تو یہ صاف یہ صحیح ہے یا اس سے یہ بولتے جاتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو کپاس ہوگی ہے یہ روئی صحیح ہے یہ پوچھتے کب گئے ہم لوگ نہ آپ کو یہ کہا گیا کہ ان سے یہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں آپ یہاں تو جو شرعی مسئلہ ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں تجارت میں کر رہا ہوں شادی میں کر رہا ہوں جو رسم و رواج طور طریقہ میرے ہاں رائج ہے یہ اسلام وہ دین اس کی اجازت دیتا یا نہیں دیتا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے نا جی الحمد ہم مسلمان ہیں مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا ہی چاہیے نا کہ میرا جو بھی کام ہوگا وہ اسلام اور دین کے مطابق ہوگا یہ اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا چاہے وہ مولانا ہے مولانا نہیں ہے وہ مذہبی ماحول کے قریب ہے یا نہیں ہے وہ مسجد میں جاتا ہے یا نہیں جاتا وہ مولانا کے بارے میں امام کے بارے میں عالم کے بارے میں جو کسی طرح کا اگر مثال کر تو وہ تبصرہ کرتا بھی ہے تو سمپل سی بات اتنی تو ضرور ہے نا کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو کم از کم اتنا تو علم ہونا ہی چاہیے کہ میرا ہر عمل اسلام و دین یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا میں مسلمانوں میں نے کہا لا الہ الا اللہ ہو. یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد اللہ کے رسول ہیں اور میں اس شریعت اسلام کو ماننے والا ہوں میں اس دین کو ماننے والا ہوں تو جب میں اس دین کو ماننے والا ہوں تو میں قرآن کو ماننے والا ہوں میں حدیث کو ماننے والا ہوں میں اسلام کی تعلیمات کو ماننے والا ہوں تو جو مجھے اسلام اور دین کے احکام بیان کیے جائیں گے میں اسی کے مطابق چلوں گا اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے کہ نہیں یار یہ کیسے ہوگا ایک تو یہ بنیادی بات ہم کو سمجھنی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے سارے معاملہ جو آج کر رہے ہیں یا جو کل کریں گے ان تمام تر کاموں کو ہم نے کرنا کیسے ہے جیسا اسلام اور دین ہمیں کہتا ہے ویسے کرنا ہے یہ بات سمجھ میں آ اگر یہ بات سمجھ میں آ ہے تو ہاتھ اٹھائیے ہاں اور جو موبائل فون کے ذریعے موویاں بناتے ہیں چلی فون پہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کا کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں تو نہیں کرنا چاہیے یہ بھی علم کی بات ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا ان میں بعض صورتوں میں یہ عمل کرنے والا گناگار ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات ہو رہی ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اب اس میں یہ مت دیکھنا کہ وہ تو داڑی والا تھا وہ تو کرتا تھا وہ تو امام والا ہوتا کرتا تھا وہ بھی میرے ساتھ لگا ہوا تھا میں پہلے عرض کر رہا ہوں علم یہ اس کا معاملہ ہی الگ ہے اگر اگر کوئی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اب جیسے کہ آپ آئے ٹھیک ہے آپ میں سے کئی ایسے آئے جن کی نہ داڑی ہے نہ سر پر امام آئے آئے ماشاء اللہ ابھی ادھر نکی کی دعوت ہو رہی ہے اسلام و دین کی باتیں ہو رہی ہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہاں یار یہ بھی درست ہے یہ بھی درست ہے یہ غلط یہ غلط آج سے توبہ آج سے میں گناہ نہیں کروں گا آج سے نکی کے راستے پر چلوں گا میں پوری ایک مٹھی داڑھی سجاؤں گا سر پر میں بھی امامہ سجاؤں گا کہ امامہ نبی پاک کی سنت ہے داڑھی منڈانا حرام ہے ایک مٹھی سے گھٹانا حرام ہے یہ ساری باتیں میں نے سیکھی نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا اب آپ یہ سب لے کر جذبہ بھی لے لیا آپ نے آپ نے جذبہ بھی لے لیا کہ نماز ایک وقت کی چھوڑنی نہیں ہے یہ جذبہ مل گیا داڑھی مجھے کٹانی ہے نہ گھٹانی ہے ایک مٹھی تک رکھنی ہے یہ آپ کو جذبہ مل گیا عمل بھی کر لیا اب ننگے سر نہیں رہنا میرے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک پر امام کا تا سجا رہتا تھا میں <تصفح> نے آج سے امامہ اپنے سر پر سجانا ہے یہ بھی جذبہ مل گیا میں نے سنتوں بھرا لباس پہنا یہ بھی جذبہ مل گیا یہ جذبہ مل گیا یہ چیز آ گئی داڑھی بھی آ ماشاءاللہ ماشاء سر پر امامہ بھی آ اور لباس بھی ہمارا بدل گیا اب دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب نماز کا تو میں نے جذبہ لے لیا نماز پڑھنی کیسے یہ سیکھا اب داڑھی یا امامات دیکھ کر کوئی بھی مجھ سے مسئلہ پوچھے گا تو مجھے تو یہ بھی دیکھنا ہے اب نماز درست کرنی ہے قرآن کی تلاوت درست کرنی ہے اب مجھے صرف یہ نہیں کہ اگر داڑھی نے امام آیا تبھی کرنا ہر مسلمان کے لیے لیکن یہاں میں جنرل سمجھانے کی عرض کرتا ہوں کہ علم دین سیکھنے کے لیے ہم نے کون سا وقت دیا جذبہ ملنا اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے ساتھ ساتھ اب علم سیکھنے کا مرحلہ ہے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے ان تمام تر چیزوں کا علم سیکھنا یہ اب ہم سب پر ضروری ہے کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے یہ کرنا ہے کرنا ہے طلب العلم فوری دت الکل مسلم ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے تو فرض کا علم حاصل کرنا فرض واجب کا علم حاصل کرنا واجب سنت کا علم حاصل کرنا سنت اب جو ہم بیٹھے ہیں ہمیں علم سیکھنا ہے اور ہمارا موضوع ہی ہے علم کی کمی آج علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ہم اگر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہیں کاروبار کا جائزہ لیتے ہیں کمات ہو رہے ہیں آپ کیا یہ کمانا جائز ہے کر رہے ہیں کہ یہ لین کرنا جائز ہے علم کس سے حضور آپ علم سیکھنے کی بات کر رہے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں بالکل علم جو ہے وہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں نے بعض کا اس طرح بھی اگر کہتے ہیں کہ جی یہ جو مولانا حضرات ہیں انہوں نے اپنے لیے مسئلے اور رکھے ہوئے ہیں ہمارے لیے مسئلے جو ہے وہ اور رکھے ہوئے ہیں یا پھر ان کا اپنا تو عمل ٹھیک نہیں ہے یہ ہمیں کیا بتائیں گے ہم کیا ان سے سیکھیں پہلے اپنا آپ تو سیدھا کر لیں ہمیں بعد میں سکھائیں یوں بھی بعض کاف بندہ جو ہے وہ اس جگہ پر بھی چل رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا دانش مند ہوں میں بڑا جہاں دیدا ہوں میرا بڑا تجربہ ہے میں نے بڑی دنیا دیکھی ہے بڑے جو ہے اللہ نے اخرو دانش سے مجھے نوازا ہے تو یہ سن کر سامنے والے بندے کو تو بالکل ہی یعنی اس میں اگر کوئی خرابی بھی ہے تو اس کی خرابی کو یوں لے کر آئیں گے کہ چھوڑو جی ان کو ڈی ویلو بالکل بنا دے ایسا ہر کوئی نہیں سوچتا ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا ہزاروں میں چند ایک اتنا الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں اب ان کا دماغ درست ہو جائے گا انشاءاللہ شاء ایسا نہیں ہوتا ہر ایک ایسا نہیں ہوتا اگر یہ ایسا ہوتا تو یہ اتنی دور دراز ہے ہزاروں نکل کے فیدان مدینہ میں کیا کرنے آئے سیکھنے سکھانے کے لیے تو آئے ماشاء اللہ ہے نا دین کی محبت اسلام کی محبت دعوت اسلام کی محبت تو ہمیں اتنے دور سے چلا کر فیدان مدینہ لانے میں کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہے یہاں کوئی جائیداد تو تھوڑی بٹ رہی ہیں یہاں کو پیسے تھوڑی بٹ رہے ہیں جو فیضان مدینہ کے دروازے میں آئے گا اس کو ہزار کے نوٹ ملے گی ایسا تو ہے نہیں الحمد للہ اس ٹائم بھائی نے کوششیں کی نکی کی دعوت دی اور یہ چل پڑے بسوں میں ٹرینوں میں اور پتا نہیں کتنے راستے میں ہوں گے سب تو شاید پہنچے بھی نہیں ہیں بارشیں وغیرہ یہ وہ ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہوں گی تو آ جائیں گے ان اللہ اور ان شاء اللہ ثواب بھی ملے گا اللہ نے چاہا اچھی اچھی نیت ہوں گی تو ثواب ملے گا اور ان اللہ علم دین سیکھ کر جائیں گے ان کرنا ہے اب آپ دیکھیں نا ہم اتنی بڑی تعداد جمع ہو جائے میں ہاتھ اٹھانا بھی نہیں میں آپ تو پوچھتا نہیں ہوں بتانے کے لیے ذہن بنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں اب اگر کوئی پوچھ لے کہ اچھا بتاؤ بھائی کس کس کو دیکھ کر قرآن پڑھنے آتا ہے تو اب دیکھ کر صحیح قرآن پڑھنے بھی نہیں آتا ہوگا اس کی بڑی تعداد ہوگی وہ یوں تو کھول کر بیٹھ جائے گا اس کو تو لے گا کہ میں تو صحیح پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن جب یہ کسی کو سنائے گا تو بتا گا کہ اس کو صحیح پڑھنے آتا یا نہیں آتا اب مجھے آپ بتائیے چاہے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہو یا مگنی چینل کے ناظرین ہو جو بھی ہو اب جس سے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آیا وہ چاہے گاؤں میں رہتا ہو دیہات میں رہتا ہو شہر میں رہتا ہو یا فیکٹری والا ہو یا زمیندار ہو یہ جو بھی ہو وہ دیکھ کر قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا تو اب اس سے بڑھ کر علم کی کمی کیا ہوگی آپ بتائیے اب علم کی کمی اپنے موضوع موزوں رکھا ہم بولیں گے جالت تو یہ برا لگے گا کہ یہ جاہل بولتے ہیں تو چلو جالت نہ صحیح یہ نہیں بولتے بھائی علم کی کمی بول دیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا ہلکا ہے آدمی کو لگے گا چلو علم کی کمی کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ اس سے بڑھ کر علم کی کمی کیا ہوگی میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے بھائی بھائیو کہ ہم دیکھ کر قرآن پاک نہ پڑھ سکے اس علم کی کمی کو کیسے دور کریں کچھ ذرا بھی بتا یہ ذریعہ ایک یہ ہے ٹھیک جیسے ابھی ہم آئے نا جی ذرا ایک ہے پھر ہم دیکھیں کہ ایک چیز سے جب نفرت ہوتی ہے نا جی تو اس کو چھوڑنے کا آدمی ذہن بناتا ہے ہمارے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر پیچھے ہیں اور اس سے کتنا نقصان ہے جیسے ہمارے استائم بھائی نے بتایا کہ آپ ہی تو بتا رہے تھے آپ نے تو بتایا تھا کہ وہ کہیے درس دے رہے تھے ہمارے سلمان بھائی کسی گاؤں دیات میں تو انہوں نے وضو ٹوٹنے کا طریقہ بیان کیا یہی تھا وضو کے فرائض وزو کے چار فرائض بیان کیے تو وضو کے چار فرائض بیان کیے تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا وہ الجھ پڑا آپ سے جی کیا کہنے لگا اس نے کہا جی استنجا کرنا فرض ہے نے بتایا یہ استنجا کرنا فرض ہے ٹھیک ہے تو اب وہ اس سے مطلب یہ بحث کرنے لگا اب وضو کے چار فرض بیان کرنا کچھ اور ہے استنجا کے متعلق بیان کرنا کچھ اور ہے اب وہ اس کو وضو کے چار فرض سننے کا اس کو شاید زندگی میں پہلی بار سنا ہوگا کہ وضو میں بھی چار فرض ہوتے ہیں یہ بھی ہوگا شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے ایک تعداد نے پہلی بار سنا ہوگا کہ وضو میں بھی چار فرض ہوتے ہیں اور میں کون سے چار فرض ہوتے ہیں یہ اور یہ فرض کیسے رہ جائے گا یہ اور یہ فرض کیسے پورا ہوگا یہ کون سی کوتاحی اس فرض کے پورا کرنے میں ہو جائے گی کہ جس سے فرض پورا نہیں ہوگا یہ ان تمام تک چیزوں کا علم سیکھنا اب اپنے تو وضو کھانے پہ بیٹھے اور ٹھڑ ٹڑ کر کے ابھی تو جس کو آتا تھا اس نے تو ابھی دعا پڑی نیت کی اور اگلا اس کے ساتھ بیٹھا تو وہ وزو کر کے پاپا دھو کر فارغ ہو کر گیا ارے بھائی کیا ہوا میرا وزو ہو گیا ادھر نیت پوری ہوئی نہیں ہے تیرا کیا منہ دھویا کیا کونی تک ہاتھ دھویا کیا پاؤں ٹکنوں تک دھوئے ہوں گے کیا کلی صحیح کی ہوگی کیا ناک میں پانی چڑھایا گیا کیا چوتھائی سر کا مسا کیا ہوگا کیا کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے اب گٹکا منہ میں پان منہ میں دانت خراب منہ خراب دانتوں میں کیا کیا چیزیں پھنسی ہوئی نکالی نہیں نکالی کلی صحیح کی نہیں کی ناک میں پانی چڑھایا نہیں چڑھایا ناک صاف کیا نہیں کیا بدن کس کو پاک کرنا بولتے ہیں کپڑا پاک کرنا کس کو بولتے ہیں جگہ کا پاک ہونا کس کو بولتے ہیں یہ کبھی اگر گاؤں دیات اور کھیتوں میں ہوتے تو وہاں جانور بیل پتہ نہیں کیسے کیسے جانوروں کے ساتھ تو جانور ابھی جانور جو نکالے گا تو وہ کیا نکالتا ہے کبھی وہ پیشاب کرے گا کبھی وہ گوبر کرے گا کبھی کیا کبھی کیا پاکی نہ پاکی تارت نہ تارت اس سے کیسے خود کو بچانا ہے کبھی اس کا علم حاصل کیا کہ نہیں کیا مسلم کی? میں جانا ہے کیسے جانا چاہیے اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں کیسے جانا ہے میں تو یہ بھی تشویش میں دا یہ جو ہزاروں اسٹائم آئے تو ذمہ داران کو تو جو مدنی چینل پہ بھی ہیں ان کو چاہیے کہ جب بھی مسجد کی طرف کبھی بھی آئیں تو ہمیشہ آداب مسجد کا بیان کر کر آنا چاہیے کہ اگر ہم ہزاروں اسٹائم کو مسجد لا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں لا رہے ہیں تو اللہ کے گھر میں آنا کیسے ہے بیٹھنا کیسے ہے اللہ کے گھر میں رہنا کیسے اللہ کے گھر میں سونا کیسے اللہ کے گھر میں اٹھنا کیسے ہے اب پتہ چلے سامان وہاں پڑا ہے تو بال وہاں اتار اتار کر پھینکے یہ ہوا وہ ہوا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پتہ چلے کہ مسجد میں آئے تھے سواؤ کمانے کے لیے یا تو ہمیں مسجد کے آتا بھی نہیں پتہ تھے تو اب یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ جو بھی دنیا بھر میں دیکھو سن رہے ہیں یہ عید کی کمی ہے یا نہیں ہے یہاں ایک اور بھی ایشو ہوتا ہے اگر جیسے جس حالت کا آپ بیان کر رہے ہیں ایسے اپنی بحثوں کا دودھ دھو کر آپ آئے مسجد میں آئے ہیں اور اگر وضو خانے پہ جا رہے ہوں گندے پیر لے کر ہی کا جوتے باغقات آپ دیکھیں نا جی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں گاؤں وغیرہ گاؤں دیہات میں ان کے آپ جوتے دیکھیں تو وہ بھی بڑے قابل رحم ہوتے ہیں بہرحال جوتے لے کر وہ گندے جوتے گندے پاؤں لے کر مسجد میں آپ آئے اور کوئی بول دیتا ہے کہ آپ پہلے جو ہے وہ پاؤں دھو لیں اس کو یہ مسجد میں نجاست والے پاؤں نہ لگائیں لگائے مسجد میں پھر بولتے ریٹی بھی بیٹھ نہیں دیں اسکون یعنی مسجد میں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے آنے بھی نہیں دیتے ایسی اونا ہی چھٹ دے یعنی ہم آنے ہی چھوڑ دیں کیا کریں یعنی آنے بھی نہیں دیتے اس طرح کا جو ایٹیوڈ آتا ہے اس طرح کیا فرمائیں گے اس طرح مجھے چٹکلا یاد آیا چٹکلا یاد آیا ایک دیہات میں ایک بیل بھاگ کر مسجد میں داخل ہو گیا اب بیل تو بیل تھا مسجد میں گھس گیا وہ مسجد میں جو مقتدی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے ہرا ہو رہی ہو گئی اور جو مسجد کا جو مول مولوی صاحب تھے امام صاحب وہ کچھ بیان کر رہے تھے تو بیاں وہ بیل جب آیا تو ہرا ہو ہو گئی تو امام صاحب نے کہا عجیب جائز قسم کے لوگ ہیں بیل پکڑ کے نیچ سکتے بیل مسجد میں گھس گیا وہ جو بیل والا تھا وہ باہر سن تھا باہر نکل کے باہر باہر سے کہتا ہے او امام صاحب وہ کیوں ڈانٹتے ہو وہ بیل آیا کبھی ہم کو دیکھا ہے مسجد میں اب دیکھو یہ چیز ہے یہ چٹکلا ہے ماض اللہ یعنی ہم کبھی مسجد میں آیا بیل تو آ گیا تو یہ عجیب آ ہے ایسا ایسا آپ اپنے گاؤں دیا اور شہروں کا حال دیکھیے آپ کی مسجد میں نمازی ہی کتنے ہیں بلکہ مسجد تھوڑا سا آپ کے گاؤں دیات کے کارنر پر ہوگی کتنے آپ کے یہاں مسلمان ہیں جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ کس کی عقل میں نہیں آئے گا کہ جب مسجد میں جانا ہے تو کپڑے پاک صاف ستھرے ہمارے بزرگ تو قیمتی لباس رکھتے تھے نماز کے لیے مہنگے مہنگے قیمتی لباس رکھتے تھے کہ جب نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم یہ قیمتی عمدہ لباس پہن کر اور خوشبو لگا کر جائیں گے کہ یہ دیکھو ہم جا کر رہے ہیں اللہ کے حضور جا رہے ہیں ارے بندہ آہ مسجد میں جا ہے میلہ کچیلا جائے گا اللہ کے حضور جائے گا تو میلہ کچیلا جائے گا اس کی عبادت کرنے کے لیے جائے گا تو کیا مطلب کہ بدبو آئے گی اچھا آپ کے یہاں دعوت ہوتی ہوگی دعوتیں ہوتی ہوگی تو کیا دعوت میں اسی طرح ہم چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کر ابا کیسے آ وہ کام برتا کام سے آگا؟ ہم کام سے نکلتے ہیں گھر جاتے ہیں ناتے ہیں دوتے ہیں دعوت کے الگ کپڑے پہنتے ہیں اور وہ بالکل صاف ستھرے ہو کر ایک خوشبو ش لگا کر پھر دعوت میں جاتے کہ اگلے کو بھی لگتا ہے واقعی کو خوشی منانے کے لیے آیا ہے یہ ایسے ہی مطلب منہ اٹھا کر نہیں آ گیا جب ایک عام آدمی کے گھر جاتے ہیں تیاری کے ساتھ جاتے ہیں اللہ کے حضور عبادت کے لیے نماز کے لیے آئے تو کہ اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کریں گے ارے اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں جس کا ترجمہ جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ ہے کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو زینت حاصل کرو یعنی جبادی دن یعنی نماز کے لیے جب جانا ہے مسجد کی طرف جانا ہے تو زینت حاصل کرو آدھی صاف ستھرا ہو کر مسجد کی طرف جاتا ہے اسی طرح نہیں چلا جاتا ہے لیکن یہاں تو بدقسمتی کے ساتھ مسجد جانے والے کتنے خود آپ اپنے اطراف و گاؤں دیاتوں کا حال دیکھ لیجئے گا مشکل سے ایک کا صف ہوتی ہے اس میں بھی زیادہ تر آپ کو بوڑے ملیں گے بالکل بوڑے ملیں گے کونے میں ہم تو مدنی کافلوں میں سفر کر کے دیکھا ہے نا کہ گاؤں دیاتوں میں اسپیشلی ان میں مسجدوں کا کیا حال ہے نمازیوں کا کیا حل ہے اللہ کی پناہ اللہ کی یعنی نوجوانوں کی بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی مسجد میں نہیں جاتی بالکل برھے ریٹائرڈ قسم کے اسلامی بھائی یہ کئی مسجد میں کونے میں پڑے ہوتے تھے اللہ ٹائڈ ان پر رحم فرمائے ان بیچاروں کی عمریں ستر ستر اسی سال ہو جاتی ہے حقیقت ہے کہ صحیح تو ان کو نماز پڑھنے بھی نہیں آتی اے میرے مداوت اسلامیہ کے مبلک ان ستر ستر اسی اسی سال کے ہمارے بوڑھے مسلمانوں کو نماز کون سکھائے گا ان کو قرآن کی تلاوت کون سکھائے گا ان کو فرائض و واجبات کا علم کون سکھائے گا انہیں غسول و غزو کا طریقہ کون سکھائے گا یہ سیکھیں گے جب آپ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے مدنی کافلوں میں سفر جس طرح آپ ماشاء اللہ یہاں آئے اپنے علاقوں کی مساجد میں سفر کریں آپ بولے کہ ہم کو آتا ہوگا تو سکھائیں گے جب یہاں آئیں تو پھر سیکھ کر جائیے گا یہاں پر فرض نماز یہاں فیضان نماز کورس کریں یہاں پر ان میں دین حاصل کریں یہاں رک جائیے امت کا درد اللہ ہمیں دل میں پیدا کرنا نصیب فرمائے امید. کہ ہم اصلاح امت کے لیے کچھ کام کریں ہمارے ملک پاکستان کی بات کروں تو ستر فیصد سے زائد آبادی ہمارے یہاں دیہاتوں میں رہنے والی ہے گاؤں دیہاتوں میں رہنے والی ہے تو کیا وہاں پر جا کر علم دین حاصل نہیں کرنا یا علم دین نہیں پہنچانا یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس طرح نیکی کی دعوت دیتے تھے اسلام و دین کی دعوت دیتے حتیٰ کہ آپ تائف گئے جہاں آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا آپ کے ساتھ کیسی کیسی تکلیف ہوتی تھی خیموں میں جا جا کر آپ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے اسلام و دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے مگر آج مسلمانوں کو ٹائم نہیں ہے آج آپ اپنے ہاں ہوٹل اور چوکوں کا حال دیکھیں میں آیا ہوں آپ کے نطراف علاقوں کے اندر اگر میں کہوں کہ کافی آیا ہوں تو شاید میں غلط نہیں ہوں سالوں سفر کیے میں نے آپ کے یہاں سالوں سفر کیے ہیں آ اکیلے سفر کیے ہیں اسلام بائک کے سفر کیے ہیں بسوں میں ویگنوں میں کوسٹروں میں سفر کیے سفر کی الحمد للہ آپ کیا بہت سفر کیے میں نے گاؤں دیہاتوں میں اگر میں کہوں میں ہر ہفتے سفر کرتا تھا تو, تو شاید مبالغہ ہے کرتا تھا اور دیکھیں چوک آباد ہوٹل آباد اس پر فلمیں دیکھنے والے ڈرامے دیکھنے والے آباد ادھر بیٹھ کر کوئی کیا گیم کھیل ہے کوئی کیا گیم کھیل ہے مسجد کے اندر نماز کے لیے کوئی نہ آئے اللہ کا بدنی دورہ کرنے کے لیے جب نکلتے تھے یقین مانے کو مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا جائے جائے آ رہے ہیں جائے جائے آ رہے ہیں بہت زیادہ بولیں گے ارے وہ مولانا کپڑے نہ پاک ہے بھائی تو تم کو کپڑے پاک کرنے کا ہوش نہیں تھا یہ مولانا جب نکی کی دعوت دینے آئے تب پتا چلا کپڑے نہ پاکے ناپاک ادھر ادھر اتا... اچھا بعدوں کا یہ ہوتا کہ جب یہ مدنی دورہ کرنے کے لیے ہم پہنچتے تھے اصر و مغرب کے درمیان یا بعدوں کا زور کی نماز کے بعد ہمارا ہلکا ہوتا تھا تو نکلتے تھے چلو نکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آئیں گے یہ دور سے دیکھتے تھے یہ دعوت اسلامی والے یار سے بھاگ جاتے تھے کوئی ادھر نکل جاتا تھا کوئی ادھر نکل جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے یار چلو بیچارے کو کیا شرمندہ کر رہا دعوت اسلامی والا کدھر کے لیے بلانے آیا تھا مسجد کہ مسجد گے مسجد نہیں آتے تھے نمازوں میں آجی سب ایک سب فجر کا تو حال برا یہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی فلم دکھانے کے لیے کسی کی دعوت دے دی جائے کہ جناب یہاں فلم دکھائی جائے گی پھر آپ دیکھیے کہ رش کتنا لگتا ہے یعنی فلم دیکھنے کے لیے رش لگے گا خدا نہ خاصتا کوئی میلہ گناہوں بھرا لگ جائے ڈول بج رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کوئی کتے لڑا رہا ہے تو کوئی مرغے لڑا رہا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے کوئی بکرے لڑا رہے ہیں دور آ? بکروں کی لڑائی کروا رہے بکروں کی لڑائی کروا رہے اس سے تھک جائے گا تو بھی بندے لڑوائیں گے یعنی عجیب دنیا ہے بندے لڑے لڑوانا, لڑوانا, لڑوانا, لڑوانا, لڑوانا کتے لڑوانا تو مرغے لڑوانا تو مطلب کہ جانور لڑوائے بندے لڑوائے ارے خدا کے بندوں کے اس کے لیے آئے ہو دنیا میں کیا یہ مطلب کہ جانور لڑوانے اور بندوں کو لڑوانے آئے ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے وہاں خلق تو جنہ سے اللہ لیا گدول اللہ تعالی پرماتم نے اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عجیب تماشے جس کو دیکھو تو میلوں میں گھس گیا ہے وہ ڈول بج رہے ہیں وہ تماشے ہو رہے ہیں او یو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے تو یہ سب ادھر رش ملے گا آپ کو خوب رش ملے گا یہ سب آپ کو پتا ہے جو میں بتا رہا ہوں ایسا رش ملے گا دیکھ رہے جیسا ہوگا ٹکٹیں لے لے کر لوگ جاتے یعنی یوں کہو کہ مفت میں جنت پہ جانے کے لیے بلایا جاتا ہے کو آنے کو تیار نہیں اور ٹکٹ خرید خرید کر جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ وہ کلچر ہے جسے ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کے لیے آپ کو یعنی یہ جہاں جہاں میں اندھیروں کا ذکر کر رہا ہوں ان اندھیروں کا اگر آپ کہیں علاج نکالنا چاہتے ہو تو یہ اندھیرے کا علاج علم کا نور ہے علم دین کا نور اس کے لیے آپ کو مدرسۃ المدینہ بالیگان کھولنے ہوں گے ابھی حال میں خبر پڑی اب بتائی مجھے کسی نے وہ کیا دی وہ گدے سے باندھ کر جی ایک گدھا جو تھا وہ کسی کے کھیت میں چلا گیا چرنے کے لیے تو اب ایک بچہ تھا جو اس کو نگی باندھی اس کی گدے کی گرا لیکن گدا گدا ہی ہوتا ہے کھیت میں دا. اب وہ جو کھیت کا مالک تھا اس نے کیا کیا اس نے گدے کے گلے میں رسی ڈالی اور دوسری رسی بچے کو جو ہے وہ باندھ دی اور گدے کو جو ہے وہ ڈڑا دیا اب ڈڑا رہا ہے اب آپ گد... بچہ آپ, آپ صبر کریں کہ وہ زمین پہ کیسے دھگڑے جو ہے وہ کھارا ہوگا گدا بچے کو لے کے دوڑا بالکل گدا بچے کو لے کے دوڑ رہا ہے اور نا جی اس کو وہ اب مارے گدے میں گلے میں لطیب آدھیں گے اور پیچھے سے مار دیں گے اس کو وہ تو بھاگنا شروع کر دے گا تو اب وہ بچہ اس جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بچہ جام بھاگ انتقال ہو گیا انتقال ہو گیا دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے اب یہ کوئی شرافت ہے کوئی انسانیت ہے یا تو اپنے جانور کو سنبھال کے رکھتے اتنا ہی جان کا اپنے جانور اپنا کام کرتا جانور تو جانور ہوتا ہے یار وہ جانور کو پری پلاننگ تھا یہ میرے مالک کا نہیں دوسرے کا کھیت اس کھیت میں جا کر میں چڑھوں گا کہ جانور پلاننگ کے ساتھ آئے گا ایسا نہیں ہوتا یہ تو ظلم کتنا بڑا ظلم ہے کہ صرف ایک کھیت کے نام پر یا اس طرح مطلب کہ چرنے کے نام پر ہم کسی کی جان لے لیں یہ سب علم کی کمی ہے اور اس پر پھر تماشا تماشا بھی ہوتے ہوں گے اسے پر اور کوئی بگاڑ بھی نہیں سکتا ایسوں کا بازوں کا پیچھے ہاتھ ہوتا ہے نا بازوں کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے اگر کوئی کچھ کرنے کے لئے جا ہو ہمارا آدمی ہے ہاتھ نہیں لگانا تو بھائی بھائی تو سب تہ بہت تیرہ آدمی ہے ایسی پڑے گی اللہ تبارک و تعالی کی گرفت ایسی آئے گی کہ ساری ایکڑی نکل جائے گی میرا آدمی نے تیرا آدمی ہے ظلم کرتے رہو میرا آدمی ہے ہاتھ نہیں لگانا اس کو نہیں لگے گا ہاتھ اور توبہ کیے بھی اگر مر گیا اور قبر میں جو فرشتوں نے جو مارا نا ہے پھر پتا چلے گا کہ کس کا آدمی تھا اور یہ جس کا آدمی تھا نا اس کو بھی اگر لایا گیا نا کہ تو اس کی سرپرستی کرتا تھا نا یہ ظلم کرتا تھا زیادتی کرتا تھا عورتوں پر ظلم کرتا تھا لوگوں کو کھڑا کر کر سب کے بیچ میں عورتوں کو زلیل کیا جاتا تھا تو کیا کرتا تھا سرپرستی کرتا تھا ان ظالموں کی زمینوں پر قبضے کرنے میں سرپرستی کرتا تھا ان کی ظلم بھی کرتا تھا ظالموں کی مدد بھی کرتا تھا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ ہم سب کو ڈرنا چاہیے ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے اگر ہمارے کھیت میں آ کے کوئی سبزیاں جو ہے وہ کسی کے بچے آ جیسے مثال کے طور پر بچے آگے بچے جو ہے وہ شرجم جو ہے وہ بوئے ہوئے ہیں اب ان کو جو ہے وہ اخاڑ رہے ہیں بچے یا گاجرے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہیں ان گاجروں کو جو زمین سے نکال رہے ہیں اب ہم کیا کریں ہم خالی دیکھتے رہے جو بھی آتا رہے ہماری زمین میں سے جو ہے وہ سبزی نکالتا رہے لے جاتا رہے بھائی جن کوئی اگر نقصان کر رہا ہے آپ کی چیزوں کا جی کوئی نقصان کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں آپ ان کے گھر والوں سے بات کریں صحیح جو لوگ ان سے بات کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سمجھانے جائیں گے وہ وہ پتہ چلے کا سوا سیر ہے وہ بھی لڑنے کے لیے بیٹھ جائیں گے کوئی نرمی پیار محبت یہ ہمارے معاشرے میں کیا ختم ہو گیا کیا لڑائی مار کٹائی ادھر بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بکری جو ہے وہ لے کر جا رہا تھا رستے میں جو ہے وہ کتا بندھا ہوا تھا اس کتے نے بکری پر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی تو جو بکری کا مالک تھا اس نے کتے کو چھڑی ماری یہ ہمارے سندھ کا ایک واقعہ مجھے آج ہی بتایا کسی نے تو اس نے کتے کو بکری سے دور کرنے کے لیے چھڑی ماری کتے کے مالک کو پتا چلا گیا ہاں جی میرے کتے کو اس نے چھڑی ماری ہے اب لڑنے مارنے کے لیے آپس میں بالکل تیار ہو گیا آپڑا ہو گیا جھگڑا شروع ہو گیا جی بالکل آپ کو حضور میں ایک اور اس سے اس سے جمبے والی بات بتاؤں زمین ہے جیسے یہ درمیان میں جگہ ہے نا یہاں پر درخت لگا ہوا ہے اب اس درخت پر دو بیس بندے قتل ہو گئے ایک تو وہ ہے جس کی زمین میں ہے دوسرا کہہ رہا ہے بھائی تمہاری زمین میں ہے تو اس کا آدھا حصہ تو میری زمین میں بھی ہے نا اس کی ٹہنیاں جو شاخیں ہیں یہ میری زمین پر تو آ رہی ہیں نا اس بنا پر ان دونوں میں اتنا جھگڑا ہوا بیس قتل بیس افراد جو ہے وہ کر اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اس طرح کی واقعات معاشرے کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں جھگڑا تو یوں لڑائی تو یوں رکھی ہوئی ہے جیسے یعنی غصہ جو ہے وہ ناک پہ رکھا ہوا ہے یہ حال بنا ہوا ہے اور کیا بتاؤں آپ یہ تو بہت کچھ ہے سلو کروانے جاتے تو وہاں پر بھی لڑائی کر کے آ جاتے ہیں ایک دو بند بندوں کی لڑائی ہوئی اب ان میں سے یہ تین بندے گئے سلو کرنے کے لیے چلیں بھی جا کے بیٹھتے ہیں سلو کرتے ہیں اب اس نے کہا کہ بھئی پہلے جب تم تم لوگوں نے مجھے مارا تھا اس وقت تمہیں ہوش ہی نہیں تھی آج سلو کرنے آ گئے ہو پہلے تو جتنے مار تھے مار تھا اب جو سلو کرتے گئے تھے یہ اس کو کوٹ کے مار کے خونم خون کر کے یہ جو ہے واپس آ گئے یہ بھی ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا رات اٹھائے نہیں اگر ہو رہا ہے واقعی آ تو ہے اچھا ہمیں پتہ ہے جب ایسا ہو رہا ہے تو اس کو ختم کرنے کا کیا ہم نے سوچا ہونا ہے ہونے دو تبصرہ ہو رہا ہے ہونے دو تبصرا ہونا ہے تو ہونے دو اخبار میں آتا آنے دو دیکھیے میرے دے کو کس سے بھی آگے کی بات بتاؤ ابھی بتانا ہے ابھی ایک ایک وہ ہے باقی کالس ان کو بھی لیں گے انشاءاللہ ایک شخص جو تھا وہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا یہ بھی دیہات کا ہمارے سندھ کے علاقے کا ایک بات شیئر کیا کچھ ٹائم سے ملاقات کی جیسے آپ نے حکم فرمایا تھا یہ کچھ وہ ہونا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوٹل پہ یعنی ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہوٹل پہ کھانا کھا رہا تھا اس نے ایک مرتبہ گریوی منگائی یہاں پہ گریوی لاؤ آپ کی گھر میں بھی کوئی عزت ہے گھر میں بھی کوئی مرتبہ آپ کو اس طرح سالن دیتا ہے اب یہ غصے میں آیا اس نے گلاس اٹھا کے مارا اس کو جناب بہرے کو اس کے سر میں مارا اور وہ جو ہوٹل کا ماحول جو پہلے کھانے پینے میں تھا اب وہ لڑائی مارکٹائی کے اندر جہاں تبدیل ہو گیا یہ بھی چیزیں جہاں چل رہیں گے ساتھ میں اس کا مطلب ہمارے قوت برداشت کی کمی ہے صبر برداشت درگزر اس کی کمی ظاہر ہو رہی ہے میرے میٹھے میٹھے پیار پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین کیا اس غصے والے عدم برداشت والے مارکٹائے والے معاشرہ کبھی مثالے معاشرہ بن سکتا ہے کیا مسلمان مسلمان کو مارے گا کیا مسلمان مسلمان کو قتل کرے گا کتے کو بھی ڈنڈی مارو تب بھی بندہ ماریں گے گدے کو ڈنڈی مارو تب بھی بندہ ماریں گے یعنی <tags> ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے کہ جو تجھ پر ظلم کرے اسے معاف کر دے جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر سبحان <tags> اللہ اور جو تج سے توڑے تو اس سے جوڑ ہم جوڑنے کے بجائے توڑنے جاتے ہیں ہم ظلم کا بدلہ ظلم در ظلم سے لے رہے ہوتے ہیں اور معاف کرنا تو لگتا ہے کتابوں میں لکھا ہے اے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں کم از کم آپ یہ در ضرور لے کر جائیے گا کہ ہم آج کے بعد مار کٹائی میں نہیں پڑیں گے معافی در گزر نرمی پیار محبت معاف کرنا چلو یہ ادھر ہے کوئی بات نہیں کیا کہیں گے بولے تو صحیح آپ کے تو منہ مو... نکلے گا ابھی جلدی منہ سے کوئی گل نہیں پنجابی کوئی گل نہیں ہاں اب وہ سندھی الگ بولیں آ آ گے پنجابی الگ بولیں آ گے پٹان داؤد اسلامی آ تو ساری دنیا کی ہے نا سب اللہ کوئی بات نہیں آب بولیں یوں بات جیسے بات مثال دیتا جیسے میں کر رہا ہوں نا کوئی بات نہیں کرے تو صحیح کوئی بات نہیں ایسے تھوڑا مسکرا کرے تو صحیح ایسا ہی تھوڑا پریکٹس کرتے ہیں کوئی بات نہیں کرے ابھی کیمرے میں میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ کو خالی بولنا نہیں ہے تورا ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کوئی بات نہیں کرے تو صحیح کیا حالت کیا ہے کوئی بات نہیں اچھا اب تو یہ بولا کوئی بات نہیں اس کا ایک بات ہوگا کیا کریں گے او اب نہیں کرنا ابھی کوئی بات نہیں اس دن بولا تھا مدری چینل پر اب کرنا نہیں یہ یہ نہیں بولا کہ یہ اب کرنا نہیں ٹھیک ہے یہ سو دفعہ کریں نا تو اپنے کو سو دفاع کیا بولنا ہے کوئی بات کیا بولنا ہے کوئی بات نہیں اچھا کوئی بات نہیں کون بولے گا کہ جس کے ساتھ غلط ہوا جس کے ساتھ غلط ہوا یہ کیا کہے گا کوئی بات, کوئی بات نہیں ہوتا رہا کوئی بات نہیں چلتا ہے کوئی بات نہیں اگلا بولے تم وہ گسا نہیں آتا اب بولو گا آتا ہے میں پی جاتا ہوں مجھے اللہ جنت دے گا اللہ غصہ آتا ہے میں پی جاتا ہوں اللہ مجھے جنت دے گا سبحان اللہ, اللہ, اللہ مجھے معاف کرے گا مجھے برا لگتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں کیوں معاف کرتا ہے اللہ جنت دے گا اس سے زیادہ تھی کی تھی میں نے چھوڑ دیا کیوں چھوڑا اللہ جنت دے گا کی سمید پر اللہ کیا دے گا جنت دے گا جنت دے گا میں نیکی کروں گا میں پرہیزگاری کروں گا میں معاف کروں گا میں درگزر سے کام لوں گا میں اللہ کے لیے کروں گا کیوں کروں گا اللہ کے لیے اللہ کیا دے گا جنت دے گا سب مل کر اللہ کیا دے گا جنت دے گا اس کے کرم سے دے گا اس کے فضل سے دے گا تو اب کیا بولنا ہے <سؤال> اور اگر مساقتوں پر ہم سے غلطی ہو گئی دھکا لگ گیا وہ جانور ہی جلا گیا اب اگلا بولے وہ oh, تیرا جانور میرے کھیتوں میں آ گیا تو اب آپ اسے لڑوے نہیں تو جانور ہی آیا نا میں کبھی دھوڑی آیا ہوں جانور تو جانور ہے تو یہ لڑے نہیں اگر مساقتوں پر ایسا ہو گیا یا کچھ اور کام ہو گیا کسی کے پاؤں پر پاؤں آ گیا کوئی دھکا لگ گیا کوئی اور بیچ کام ہو گئے غلط ہم سے غلطی ہو گئی یا ہمارے کسی تعلق والے سے غلطی ہو گئی اگلا گرم ہوا تو ہم کیا کہیں گے معاف کر دیجیے کیا کہیں گے ہاتھ جوڑنے آتا ہے ہاں کیا کہیں گے ادھر ادھر سارے وہ ادھر میرے کو لگتا ہے کہ موڈ ووڈ نہیں ہے ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں باہر آگے دیجیے سارے موڈ میں آؤ انشاءاللہ اگر یہ معاشرہ بن گیا نا ایک بولے معاف کر دیجئے دوسرا بولے کوئی بات نہیں ایک بولے کیا معاف کر دے معاف کر دیجیے دوسرا کیا بولے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ بتاؤ مزہ نہیں آئے گا آپ کو اپنے گاؤں میں دیہات میں شہر میں اے یہ اخبار والے بھی ڈھونڈتے ہوں گے کہ کیا بات ہے آج کل تمہارے گاؤں میں کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوتا تو آپ بولنا کوئی بات نہیں ہم لوگ گئے تھے دعوت استعمال کے مدنی ورکر میں وہ الحمدللہ للہ ہم کو سکھایا ہے کہ معاف کر دیجئے کیا کہیں گے معاف کر دیجئے ایک دوسرے کو دیکھ کر بولیں آپ یہی تو مسئلہ ہے نہیں بول دیکھے آپ کا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے پھر بھی نہیں بول رہے دوسرے کو جب ہوگا تو کیسے بولو گے یہ پریکٹس ہے پریکٹس کریں یہ چیز کریں آپ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا کریں ایک دوسرے کو دیکھ کر گئے نہیں دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سلمان بھائی معاف کر دیجئے کوئی بات نہیں سلمان بھائی معاف کر دیں کوئی بات ہے معاف کر دیجیے کیمرہ مین آپ ہی معاف کر دیجیے آپ بھی معاف کر دینا ایک دوسرے کو دیکھ کر گئے یہ بولنے کی عادت ہی نہیں ہے نا ہماری بولیں گے अगले के اگلے کا بیل نے مارا اپنے اس کو ماریں گے اگر اس کو بھی نہیں مارے گا تو بیل کو مارے بیل نے مارا میرے وہ تو یہ, یہ جھگڑالو انداز جو ہے نا جھگڑالو لڑائی جھگڑے کا انداز اس سے اپنے کو آج سے جان چھوڑانی ہے ان شاء ٹھیک ہے تو غلطی تو کیا کہیں گے کہیں گے معاف کر دیجئے نہیں بول لیے رہے ایک دوسرے کو یار آپ لوگ اے مجھے ہاتھ اٹھا کر نہیں بولو میرے ایک دوسرے کو بولیں بولے ایک بولے معاف کر دیجئے دوسرا کیا بولے گا کوئی بات یہ سکھنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے کو بگاڑا بگاڑا نہیں ہے بظاہر تو کوئی صورت نہیں ہے یہ باہر والے کر رہے نہیں کر رہے باہر والے مشکل لگتا ہے نظر تو نہیں آ کچھ کرتے ہوئے کر رہے تو ذرا ایک بار پھر کریں معاف کر دیجئے دیجیے نے کیا بولنا جواب ہے معاف کیا آپ کو آئندہ نہیں کر رہا یہ جملہ نہیں بولنا آئندہ نہیں کرنا سر پیچھے گا پھر تو کیا مطلب وہ کرتا رہے گا ہم معاف کرتے رہیں گے کوئی بات نہیں یہ تو دام ہی چلتا رہے گا کیوں وہ کرتا رہے گا وہ بھی انسان ہے نا اور اگر ہم بار بار معاف کریں گے تو اللہ تعالی ہم کو بار بار ثواب بھی تو دے گا ثباب پر نظر رکھیں سواب پر ہم کو جنت چاہیے مجھے تو جنت چاہیے بس اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے, جنت دے, دے بس معاف کریں درگزر کریں وہ امیر سودت لکھا ہے نا اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب میں کہ وہ شور کھانے کے لیے بیٹھے تو وہ نمک کم تھا اب غصہ تو بہت آیا نمک کم ہے اب بیوی بی کو سنا سنانے کے بجائے کہا کہ میرے سے بھی تو غلطی ہوتی رہتی ہے تو کیا بھی اس سے گسا کرنا اس نے دلی دل میں معاف کر دیا جب مرنے کے بعد سو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیوی بی کو معاف کیا اللہ نے مجھے معاف کر دیا سبحان اللہ اب گھر میں کریں گے یہ ادھر تو ٹائم پہ روٹی نہیں ملے گی او روٹی نہیں بناتی ہے اس کو معاف کیا کرے گا دیں گے اور پھر بتائیں گے میں مر دوں بیوی کو ماریں گے اور ماریں گے بھائی بہن کو مارے گا اور کہے گا میں مر دوں اور مارنا ایک مردانگی ہے سر بے دردی کے ساتھ مارنا کیا درگزر اور معافی نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہمارے اندر ایسا, ایسا نہیں ہونا چاہیے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا ہے درگذر کرے روٹی ٹائم پہ نہیں پکی گرم نہیں رہا نمک کم ہو گیا میچ مسالہ کم ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے یار کیا فرق پڑتا ہے معاف کرنا اختیار کرو دل بڑا کرو میرے میٹھے میٹے پیر ویسنا بھائی ہو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں یار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کتا ہمیں لڑا دے گا یہ کوئی طریقہ ہے کتا تو مسلمانوں کو لڑا ایک گٹے نے, نے تو مسلمانوں کو لڑا دیا ایک مرغے نے تو مسلمانوں کو لڑا دیا کچھ بولنا ہے اب کسی اور کو تو آ کر لڑانے کی ضرورت ہی نا یہ کتے گٹے اور گوڑے کا کافی ہو گئے ہم کو لڑانے کے لیے کن پر لڑ پڑیں گے زمینوں پر لڑ پڑیں گے جگہوں پر لڑ پڑیں گے عورتوں پر لڑ پڑیں گے شک پر لڑ پڑیں گے بچوں کی لڑائیوں پر ہم لڑ پڑیں گے کیا لڑنے کے لیے ہی آئے آج سے نیت کرو میرے میٹھے میٹھے پیروں پہ استعمال ہو لڑائیں اور دشمنیاں ختم یہ <تصفيق> ادھر سے آج رین لے کر جانا آپ لڑائیاں ختم دشمنیاں ختم اگر جا کر کو خدا نہ خدا لڑنے دشمنی اتارنے آئے بھی نہ اب معافی مانگ لینا یار مجھے معاف کر میں نے نہیں لڑنا میں نے نیک بننا ہے میں ایک اچھا مسلمان بن کے جینا چاہتا ہوں میں مسجد کا راستہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ہوا غلطی ہو گئی جو کھایا پیا میں تمہارا اتار دوں گا ہوتا ہے باتوں کا دادی کھاتی کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو خالی معافی مانگ لینے سے وہ تھوڑی بولے گا ٹھیک ہے مدی نہ ہو کر آیا ہے اچھا بن کر آیا میرے پیسے تو دے تیرے کو یہ تھوڑی سمجھا کر لاکھوں روپے کھا کر بیٹھا تو میں پیسے بھی واپس ہو گئے غلطی بھائی معاف کر دو میں ان شاء اللہ ایک ایک پائی آپ کی ادا کروں گا معاف بھائی معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا معاف کرنا یا نہیں کرنا نہیں نہیں کیسے معافی مانگو گے معاف کر دیجئے یہ دوستوں میں بھی لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں لڑکے لڑکے وہ میں چار لڑکے وہ اپنے دوست کے لے آتا ہے چار وہ اپنے دوست لے آتا ہے یہ لڑائیاں شروع ہو گئی آج سے آج یہ ذہن منا لو اپنے کو لڑنا نہیں ہے ہماری لڑائی ایک ہی کے ساتھ ہے ہماری جنگ ایک ہی کے ساتھ ہے اور وہ شیطان اور شیطان کے خلاف جنگ جاری جاری جاری جاری شیطان سے جنگ ہماری جاری ہے اور یہ کبھی جنگ ختم نہیں ہوگی کبھی کمپرومائز نہیں ہوگا شیطان کے ساتھ نو سیز فائر اور جیبت کے خلاف بھی جنگ جاری ہے یہ جنگیں ہماری جاری ہیں شیطان سے لڑائی ہماری جاری ہے ہم آپس میں کیوں لڑیں گے یہ سب علم کی کمی کی وجہ سے اور آج آپ ذہن بنا کے جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آج سے ہمارے اپنے علاقوں میں ہم اپنے طور پر پیار محبت اور امن پیدا کریں گے انشاءاللہ سلو الحبیب صلی اللہ کچھ کال کو شامل چلے کچھ ناظرین کی بھی لے لیں کچھ آوازیں چلے دیکھے ناظرین کیا, کیا, بزن کیا بزن کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ شاک آباری محبہ یوی ہند سے عرض گزار ہوں پیاری نگرانی شعبے کی بہ ہمیں سوال عرض ہے کی علم کی کمی ہمارے اندر آئی کس طرح اور اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے ہمیں اس کا کیا حل نکالنا چاہیے اس کے لیے کیا کوششیں کرنے چاہیے اپنا کیا چاہ، کردار ادا کرنا چاہیے برائے کرم ارشاد فرمائیں جزات اللہ دیکھیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے تحت اگر میں عرض کروں تو علم دین حاصل کرنے اور علم کی کمی پورے کرنے کے بہترین ذرائع ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالیغان درس فیدان سنت یہ سب علم دین سیکھنے اور علم کی کمی پورے کرنے کے ذرائع ہیں اچھا مدنی مذاکرہ ہفتہ وار انشاءاللہ کل مدنی مذاکرے میں باپا کی زیارت کریں گے سبحان اللہ اور علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ اللہ تو مدنی مذاکرہ ٹھیک ہے اچھا اب آگے بڑھے تو مدنی قافلہ ماشاءاللہ اللہ المدینہ کی کتابیں لینا اس کا مطالعہ کرنا جامعت المدینہ کے ذریعے علم حاصل کرنا عالم بننا اب آپ اتنے آئے آپ بتائیے کہ آپ کے گاؤں دیات میں اتنے نوجوان رہتے ہیں کیا وہ عالم نہیں بن سکتے میرا خیال ہے سینکڑوں دیہاتوں کی نمائندگی ہے سینکڑوں دیہات ہوں گے یہاں پر سینکڑوں گاؤں ہوں گے جن سے بابر اسلام بھائی آئے ہوئے ہوں گے اگر ہر گاؤں سے ایک یا دو عالم بن جائے تو اللہ وہ دین لائے ہر گھر سے عالم ملے لیکن کیا ہمارے گاؤں دیہات سے ہم لوگ عالم بنانے کے لیے نہیں دے سکتے بلکہ آپ جو آئے کیا آپ نہیں کہہ سکتے ہیں یار میں عالم بنوں گا کتنے نوجوان یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں شاید ان کا کوئی ایسا خاص کام بھی نہیں ہوتا ہوگا درست نظامی میں داخلہ لے لیں آ جائے جامع المدینہ کے اندر علم دین حاصل کریں خوب علم خوب علم کا نور پائیں اور واپس جا کر اپنے گاؤں میں اپنے شہروں میں علم کا نور عام کریں جہالت کے خلاف بالکل جنگ کریں جہالت کو دور کریں گے انشاءاللہ علم دین کا نور عام کریں گے تو یہی ہیں اسی طرح دعوت اسلامی کے آن لائن سروسز ہیں داولت اسلامی کی ویب سائٹ ہے دعوت اسلام کا سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے علم دین حاصل کرنے کے بےحد ذرائع ماشاء اللہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہرما حاصل کریں اس کو پڑھیں انشاءاللہ علم دین ان شاء اللہ علمِ دن حاصل ہوگا علی حبیب <سلام> <سلام> جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سگے تار محمد شاہ رخ ہند امانے کا بنا بندی راجستان ہند سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ سلسلہ مثالم و اور موضوع ماشاءاللہ علم کی کمی بہت بہترین موضوع ہے اللہ, عزیز اللہ ہمارے نگران شورا کو نظر پر سے بچائے اور اللہ, عزیز اللہ ان کو سلامت رکھے نگرانی شورا کی وارتہ میں میرا ایک سوال تھا کہ پانچ اسلامی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بغیر علم کے حادی سے پیش کرتے ہیں بغیر علم کے قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے کوئی سی بھی دلائل دے دیتے ہیں بغیر علم کے قرآن کی جو آیت ہوتی ہے اس آیت کو کا کر دوسری آیت دے دیتے ہیں اور پیارے نے شورا ہمارے بوندی کے لیے دعا فرما دیں کہ یہاں پر بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرما دیں کہ یہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہو جائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی بوندی سمیت دنیا کے تمام مسلمانوں پر رحمت کی نظر بھی فرمائے اور رحمت کا می بھی برسائے اور رہی بات بغیر علم کے تو یہ تو خیر کہاں نہیں ہوتا ہوگا بدقسمتی کے ساتھ کہ پتہ ہے نہیں تو حدیث میں یوں آیا ہے قرآن میں یوں آیا ہے اللہ نے یوں فرمایا ہے بلکہ بعض تو بڑے بوڑھے پتہ کیا کرتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی کہتے چھوڑو چھوڑو آئندہ نہیں کر رہا اللہ معاف کرے گا معاذ اللہ صبح معاذ اللہ یعنی طلاق ہو جاتی ہیں طلاق کے رضا یعنی بالکل طلاق پڑ گئی اب دونوں میں جدائی لازم ہو گئی ہے پھر بھی یہ مطلب کہ ملا جلا کے بٹھا دیتے ہیں نمازوں کے مسائل میں تو کس کے مسائل تو یاد رکھیے جب تک کہ قیل کے بغیر یہ بات کرنا یہ درست نہیں ہے اور اس طرح آج کل جس طرح یہ چل پڑا ہے کہ یہ حدیث اپنے طور پر بیان کر دیں گے آیت اپنے طور پر بیان کر دیں گے تو اس کی کئی صورتیں حرام اور ناجائز کی ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ انشاءاللہ مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے نا تو اللہ کی رحمت سے یہ ساری چیزیں سیکھ جائیں گے اب ظاہر ہے کہ ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی اس مختصر سے سلسلے میں یہ ساری مدنی پھول تو بتانے سے رہے انشاءاللہ میری نیت ہے آج فجر کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ سنو تو بارہ بیان کریں گے انشاءاللہ شاء کو ابھی ابھی نیت میری سلانے کی آپ کو نیت کی تھی کہ ان شاء اللہ ہی سفر کر کر آئے اور ایک جاگنے کی اتنی عادت آپ کی ہو اس کا بھی میرے کو اندازہ ہے کہ ابھی بھی آپ یہ سوا گیارہ بج رہے اور آپ کے لیے سوا گیارہ بہت ہوتا ہے اتنے بجے تو آپ شاید اپنے اپنے علاقوں میں کتنی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی تو نیند ہو جاتی ہوگی آپ کی سونے کے آدمی ہیں تو رات جگانے کا میرا آپ کا کوئی بھی ذہن نہیں ہے انشاءاللہ تعالی بھی آپ کو ہم سلائیں گے تھوڑی دیر میں اور سلانے کے بعد یہ آپ کو تو سلائیں گے باقی تو وہ اپنی مرضی آپ کے تیس ہو بھی گئے نیند نیند ہوتی ہے نیند کسی کی سگی نہیں ہوتی تو پھر انشاءاللہ فجر کی نماز سوا پانچ بجے فجر کی جماعت ہے تو انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھ کر تازہ دم ہو کر بیٹھے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم بیٹھ کر اپنے بیان کا سلسلہ شروع کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو ناشتہ کروائیں گے سبحان اللہ پھر آرام کروائیں گے بے فکر رہے آپ بتاؤ علم حاصل کرنے کا اتنا آسان اور اتنا خوبصورت موقع آج جو ہمیں مل رہا ہے کیا پہلے لوگوں کے پاس تھا کلایا جائے پلایا جائے سلایا جائے بتی پنکھے اور چھتے اور مطلب منت سماجت سب کچھ کرا اس کے بعد بھی اپنے کو علم دین حاصل نہیں کرنا ہوتا میں تو کہوں گا کہ سارے کے سارے بارہ ماہ کے مدنی کافلوں میں سفر کر جائے کچھ ایسا ایسا مدنی انقلاب آ جائے گا ان ہمارے دیہاتوں میں اور اس کے اطراف میں شہروں میں بھی مدنی انقلاب آ جائے گا یہ سارے بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں علم دین سیکھیں جذبہ حاصل کریں ان میں کئی امامت کورس کر لیں کہ اپنی اپنی جا کر مساجد میں ہم مساجد اسی بنا کر دیں گے آپ کو انشاءاللہ نئی مساجد بنائیں گے امامت کورس کریں اور جا جا کر اپنے شہروں میں علاقوں میں امامت کے ذریعے مدرس تدریس کریں مدرس بنیں آپ قرآن پاک درست پر آنے والے بنیں معلم بنے تاکہ ہم علم دین اپنے گاؤں دیاتوں گوٹھوں میں اور اس طرح کے اطلاع میں ہم انشاءاللہ اس کو عام کر سکیں انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کریں جی کال چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جائے کا مقبول عام سلسلہ نثانی معاشرہ معاشیا اللہ اس کی جتنی تعریف کی جائے کم کم اور کم ہے اللہ نگرانی شعرہ کو شاد و آباد رکھے نگرانی شعہ آپ سے سوال ہے کہ علم دین حاصل کرنا کتنا ضروری ہے اس کی علم دین حاصل کرنے کی اہمیت برشات فرما دیجیے دیکھیے کم از کم اتنا تو بندہ علم حاصل کرے مسلمان کہ حرام اور حلال کی تمیز کو آ جائے ہے یا نہیں ہے جائز اور ناجائز کی تمیز آ جائے اب آپ بات کر رہے ہیں اب آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا یہ کلام یا میری یہ بات گیبت ہے پتا ہی نہیں ہے سیکھی نہیں ہے کہ گیبت کس کو کہتے ہیں گیبت کی تاریخ کیا ہے ڈیفینیشن کی کیا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہے اب آپ بول رہے ہیں اچھا جو سن رہا ہے اس کو بھی بتا یہ پتا کہ بت ہے دونوں کو نہیں پتا کی ہے مگر گیبت کا گناہ تو ملے گا نا جبکہ وہ گیبت ہے تو کیا پتا چلا کہ گیبت کا علم سیکھنا فرض ہو گیا وہ حرام سے کیسے بچیں گے چگلی سے کیسے بچیں گے حسد کسے کہتے ہیں بھائی آپ حسد تو دل کی کیفیت کا نام ہے اب یہ جو آپ کا اس کے بارے میں جو خیال آ رہا ہے جو آپ کے دل میں جو اس کے یہ جو تصور ہے یہ حسد ہے ایگزامپل مثال یہ حسد ہے اب آپ کو حسد کی تعریف ہی نہیں پتا تو اب حسد سے بچیں گے کیسے جو آپ کر رہے ہیں تکبر ہے اب تکر حرام جہنم میں لے جانے والا کام اور اب تکر پتا ہی نہیں ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں تو پھر تکبر سے بچیں گے کیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو کراط ہی درست نہیں ہے کہ نماز درست ہو جائے تو نماز درست نہیں ہوگی تو جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں نا ایزا فاتل مشروط اگر شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے یعنی جب شرطی نہیں رہی فرضی پورا نہ ہوا شرتی پوری نہ رہی تو آپ کی نماز کا اور ہماری نماز کا کیا ہوگا ساری زندگی ہوگی قرآن پڑھنے ساری زندگی گزر گئی ہے اور بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں یہی अप... تو افسوس ہے کہ ساری زندگی گزر گئی اور صحیح نہ پڑھ سکے یہی تو افسوس ہو رہا ہے بنیاد افسوس کیا ساری زندگی گزر کے نماز صحیح نہ ہو سکی بھائی اتنا تو آپ کو پتہ ہے اچھا آپ منہ کدھر کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ بتائیے ابھی آپ مسجدیں بیٹھے ہیں آپ کا منہ کس طرف ہے قبلے کی طرف ہے کس طرف منہ ہے آپ کا بتائیے کس طرف منہ ہے انشاءاللہ سیکھیں گے اللہ نے چاہا تو کس طرف منہ ہے کبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا کیا ہے شرط ہے کیا ہے نماز کی شرط ہے جو فرض سے پہلے ہے وہ شرط ہو گئی جو فرض کے اندر ہے وہ فرض ہو گیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو گئی اچھا آپ ادھر مو کر کے نماز پڑھیں نماز ہوگی کیوں نہیں ہوئی سدا بھی صحیح کیا رکو بھی صحیح کیا تلاوت بھی صحیح کی سب کچھ صحیح ہے کپڑے بھی پاک ہیں کیا ادھر مو کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہوگی کیوں نہیں ہوگی ایک شرط پوری نہیں ہوئی کیا شرط تھی وہ قبلے کی طرف منہ کرنا. کرنا اب جو نماز کی اس کے علاوہ جو شرائط ہیں اگر وہ پوری نہیں ہیں نماز کے جو فرائض ہیں وہ اگر ادا نہیں ہو رہے تو کیا نماز ہوگی نہیں. اب شرط کتنی ہے یہ پتہ نہیں نماز کے فرض کتنے ہیں یہ پتہ نہیں اس کی ادائیگی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اس کا پتہ نہیں ہے تو بتائیے کہ اس کا علم سیکھنا فرض ہوا یا نہیں ہوا اچھا اب ایسا تو نہیں ہے نا کوئی آ کر پرچی دے گا کہ اس کے اندر سات فرض کی گولیاں یہ گولیاں سات کھا لیجیے صبح دوپہر شام تو آپ کو سات فرض آ جائیں گے آپ کو چھ شرط آ جائیں گی یہ سات شرطیں آ جائیں گی چھ فرض آ جائیں گے آپ کو یہ سات دن تک بیس گولیاں کھا لو تو بیس واچب یاد ہو جائیں گے ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی آ کر ہم کو مطلب ایک شربت آ کر بلا دے گا کہ یہ پی لیجئے تو اس میں تجارت کے جتنے احکام ہیں یہ آپ سیکھ جائیں گے یہ تھوڑی ہوگا کہ کوئی مطلب پانی پی کر شربت پی کر دوائی کھا کر ہم کو علم دین آ جائے گا لوگ علم دین سیکھنے کے لیے میلوں کا سفر کرتے تھے اپنا گھر چھوڑتے تھے اپنا کاروبار چھوڑتے تھے ہمیں کرنا کچھ بھی نہیں ہے اور ہم کہ ہمارا علم آ جائے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میٹھے مٹھے پیارے اسلامی بھائی کم از کم کچھ نہیں کچھ نہیں پانی پینے کے لیے مٹکے تک بھی چل کے جاتے ہو یار پانی پینے کے لیے فریج تک چل کے جاتے ہیں آپ پانی پینے کے لیے گلاس اٹھانے کے لیے بھی ہم جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے کم از کم نیوالا پکڑنے کے لیے بھی ہاتھ تو بڑھاتے ہو کہ نیوالہ خود اڑ کے منہ میں چلا جاتا ہے چبانے کے لیے بھی تھوڑا منہ کو مشقت تو دانت ہلاتے نہیں ہلاتے یہ سارے کام کرنے سے ہوتے ہیں نوالا چبائیں گے تو نیوالا چبے گا نیوالا اٹھائیں گے تو نیوالا اٹھے گا کھانا پکائیں گے تو کھانا پکے گا خصے کو روٹیاں نہیں پک جایا کرتی ہر کام کے لیے وقت بھی ہے ہر کام کے لیے محنت بھی ہے تو علم دین سیکھنے کے لیے وقت اور محنت کیوں نہیں ہے یہ کیسے بیٹے بیٹھے آ جائے گا اور اس کے نہ سیکھنے کی وجہ سے جن حرام ناجائز والے کاموں میں اللہ کی نافرمانی میں پڑ رہے ہیں اس کا کوئی احساس بھی تو ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ایسا نہ کہ جہالت ہمیں جہنم کی آگ میں لے جائے اور مرنے کے بعد پتا چلے کہ ہمیں تو آتا ہی کیا تھا اللہ علم جن کا نور عطا فرمائے صلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد اچھا میں نے نیت کی تھی کہ آپ کو سارے گیارہ بجے سونے کا وقفہ دے دیا جائے ٹھیک ہے سلا تو و سلام قیا رسول اللہ و ولی یا حبیب اللہ اچھا یہ جلدی سونے کا وقفہ مل رہا ہے تاکہ ہم فجر میں بیٹھیں گے فجر میں انشاءاللہ شاء وہ مدینہ مدینہ کریں گے انشاءاللہ سبحانک ان شاء اللہ صبح شاہ نقل و فیرو کا بتو لکھ سب شاہل کا بطو لکھ سب شاہدیک لاہ علاق فیرو کا تبلیخلا سلام علیک و نور اللہ سر تو سرام پنڈیجیے مستفیٰ جانے سم تیلا سیلان شنا سہج میں ہی گائے تیلا کو میں تیلا کو سلا چھ سے اصرارے دور دائم دور روشائے بس جنت جن جنت کو سلا جس کا منبر ہوئی گرجنے آلیا اس قدم کی کرا پہلا کھوسلا الحمد اللہ العالمين العالمین والسلام وسلام اللہ سید المرسلیم یا الرحمرحمین یا الرحمر یا الرحمر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری بے حساب مخفرت فرما یا اللہ تیری پسند کا بندہ بنا علم دین کا نور عطا فرما النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وعليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله سو جاؤ سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ